اس کی یہ جی ایجادات ہیں یہ ترقیات جی ہیں اس نے ملک میں یہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے غرض یہ سطح قابلیت کی انسانوں کو اسی ماحول میں اسی معاشرے میں اور اسی جہان میں ان کے جیسے انسانوں کی محنت کی وجہ سے ان کو میسر آ مگر وہ عقل خصوصی جس کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا ہوا ہے اور یہ سارا عالم جن کے اوپر قائم کیا ہوا ہے زمین و آسمان جس کے لیے بنایا گیا چاند و سورج کو جس کے لیے بنایا گیا اور پانیوں کو جس کے لیے بنایا گیا اور فرشتوں کو کے نظام کو جس پر قائم کیا گیا یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو خصوصی عقل اور شعور اس کے لیے حاصل ہوگا جو نبی کی محنت پر آئے گا نبیوں کی محنت پر انسانوں میں آتا ہے اور اس کو جب یہ محنت کا میدان بناتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے تعلق نصیب ہوتا ہے اللہ سے تار. مناسبت قائم ہوتی ہے گویا اللہ رب العزت کی مارفت اس کو حاصل ہوتی ہے پھر یہ چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے چیزوں سے ہونے کو نہیں دیکھتا اس کے پیدا کرنے والے سے ہونے کو دیکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ایک مالک اور ایک خالق کس ہے اور یہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے اسی گہرا سے استعمال ہو رہا ہے اس میں نہ ذاتی کوئی نفع ہے نہ ذاتی کوئی نقصان ہے اس میں جو کچھ کسی کو دکھائی دیتا ہے وہ اسی کا رکھا ہوا ہے اسی گہرے سے ہے جس نے پیدا کیا ہوا ہے اسی گہرے سے ہے تو میرے عزیز دوستو یہ محنت آج انسانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت مسلمہ کے ذمہ ہے یہ محنت امت مسلمہ کے ذمہ ہے تاکہ دنیا میں آنے والے انسان دھوکے میں نہ پھنس جائیں اور دنیا کے اندر وہ دنیا کے میں جو کچھ رکھا ہوا ہے اپنی صلاحیتوں کو اسی پر خرچ نہ کر دیں اور اپنی قابلیتوں کو اسی کے حوالے نہ کر دے بلکہ یہ اپنے مالک کو پہچاننے کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو کرتا دھرتا یقین کریں اسی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے اور یہ تو دنیا تھوڑی دنوں کی ہے اصلی زندگی جس کی تیاری دنیا میں کر رہا ہے وہ تو بہت بڑی زندگی ہے اور آ کر ختم ہی نہیں ہوگی اس میں جو حال آئے گا وہ ختم نہیں ہوگا عزت کا حال آیا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا راحت کا آیا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا تکلیف نہ آیا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا ہو مگر اس کی محنت کا زمانہ یہ ہے اس اعتبار سے, سے یہ بہت قیمتی ہے اگر یہاں سے چوب ہو گئی اور یہاں سے غفلت ہو گئی جیسے کچھ لوگ گئے اپنے ماں باپ کے حیات ہونے کے زمانے میں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد وہ دنیا کی محنت میں لگتے نہیں کھیل کود میں لگے رہتے ہیں ماں باپ کہتا رہتا ہے کہ بیٹا کچھ سیکھ لو کچھ پڑھ لو تاکہ تیرے آنے والے زمانے میں تیرے کام آ جائے. مگر وہ متوجہ نہیں ہوتا. اپنے وقت آ جاتا ہے حالات آ جاتے ہیں تقاضے آ جاتے ہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عمر جو میری سمجھنے کی تھی اور سیکھنے کی تھی وہ گوا دی اور ضائع کر دی اور اب میں کچھ پڑھ نہیں سکتا کچھ سیکھ نہیں سکتا تقاضے میرے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں اور یہ تو تھوڑے سی یقین کی خرابی کا نتیجہ ہے ورنہ جو دنیا میں ہاتھ بھی نہیں ہلاتا اللہ اس کو بھی پالتے ہیں اور اس کی بھی ضرورتوں کو اللہ ہی پورا کرتے ہیں جو کانوں سے گہرا ہے زبان سے گونگا ہے پاؤں سے حاج ہے اس کی بھی اللہ ہی پرورش کرتے ہیں پروش کا نظام جس کو آئے سے ہم نے اپنی محنت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ محنت کے ساتھ نہ تھا اور نہ ہے. یہ تو اس پیدا کرنے والے نے اپنے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے اور محنت کے لیے دنیا میں رکھا ہوا ہے اس کو ایسا سمجھ لیں جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم اپنے کچھ پڑھ لو اور سیکھ لو اور تمہاری جو ضرورتیں ہیں پڑھنے سیکھنے کی اس زمانے میں میں پوری کرتا رہوں گا جیسا کیسا اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے میں گزارے گا تیرے پر بھی خرچ کروں گا کوئی ماں باپ اس کو بسوں پڑھاتے رہتے ہیں اور لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایسے ہی اللہ نے اس جہان میں ڈال کر اللہ نے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس جہان کی تو ضرورتیں میں ہی تمہارے اوپر لانے والا ہوں میں ہی پوری کرنے والا ہوں یہ ضرورتیں میں ہی پوری کروں گا تم تو جس کے لیے بھیجے جا رہے ہو اس کی تیاری کرو اس دنیا میں اور دنیا میں یہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات براہ راست موت کے بعد آنے والی زندگی پڑتے پر ہیں جیسے یہ دنیا میں دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا حالانکہ وہ بگڑ چکا اس کا نافرمانی کی اس کا نقصان اور خسارہ اس کے نتیجے کی زندگی پر آ چکا جو مرنے کے بعد دیکھے گا اگر زندگی میں نہیں دیکھ رہا تو موت کے بعد اسے دیکھنا پڑے گا اس خسارے کو نقصان کو اور جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا آزاد کی فرمبرداری برداری کی اللہ کی مرضیات کو دیکھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اس کی آخرت بن چکی مولانا یوسف صاحب نرمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سو اوقات ایک آدمی کی محنت صحیح رخ راستے پر ہے اور دنیا میں اس کی محنت میں اللہ پاک وہ اقامات ہے حکم ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اس کی محنت کے اندر ہے تو اس کی آخرت بننی شروع ہوتی ہے بنتے بنتے بنتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے دنیا میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے اس کی آخرت کے بننے کا لوگوں کو دلوں میں اس کی محبت آجاتی ہے اشتقبال آجاتا ہے اس کے سامنے توازو انکساری آجاتی ہے اس کو اپنا بڑا بنانے پر مجبور ہوتا ہے تو سے دعا کی درخواستیں کرتا ہے میرے لیے دعا کر دو اور ایسی طرح سے جن کی زندگییں بگڑتی ہیں وہ بگڑتے بگڑتے بساوقات دنیا کی زندگی پر اس کا ظہور ہوتا ہے آخر زمانے میں پہنچتا ہے گھر والوں کو رشتے کو دوست احباب کو اور پڑوسیوں کو ملنے جلنے والوں کو اس سے وحشت ہوتی ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے بس دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ اس کو ختم کر یہ مصیبت بنا ہوا ہے ہمارے لیے یہ اس کی محنت کی جو آخرت میں بگاڑ ہے نتیجہ ہے یہ اس کے اثرات ہیں ایسے میرے عزیز ہم اور آپ اللہ پاک کی طرف سے اس صلاحیت کے ساتھ دنیا میں ڈالے گئے ہیں جس سے ہم اپنے مالک اور خالق کو پہچان کر اس سے اپنا تعلق قائم کر لیں مگر یہ آج انسانوں کے فکروں میں ہی نہیں ہے سوچ میں ہی نہیں ہے جذبات میں ہی نہیں ہے جیسے دنیا کے ادوار سے بہت سارے جذبات لیے پھرتے ہیں کوئی ہی سمجھتا ہے میں بڑا ملک کا حاکم بن جاؤں میں بڑا تاجر بن جاؤں میں بڑا ذمہ دار بن جاؤں بڑا جاگیردار بن جاؤں بڑا قوم کا سردار بن جاؤں کتنے جذبات کے ساتھ دنیا میں انسان چل رہے ہیں مگر کسی کے اندر میں یہ حک ہی نہیں اٹھتی کہ میں اپنے مالک اور خالق کا سچا مدی اور فرما بردار بن جاؤں اور اپنے اللہ کو پہچاننے والا بن جاؤں جیسے وہ اپنی زاد میں ہے ان کی پڑھائی کو ایسے ہی ماننے والا بن جاؤں اور مجھے معاشرت حاصل ہو اللہ کی پہچان حاصل ہو میرا کام تو دنیا میں یہ تھا اس لیے نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک اللہ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا بند فرما دیا اور آپ ہی کی نبوت کو قیامت تک کے لیے قائم فرما دیا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ آپ والی محنت کرے گی دنیا میں یعنی نبیوں والی محنت کرے گی انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ ہے خی کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ انسانوں پہ محنت کریں گے اللہ پاک اس کی برکت سے انسانوں میں ان کے جذبات میں تبدیلی پیدا فرمائیں گے ان کے جذبات میں ان تبدیلی پیدا فرمائیں گے پہلے اللہ کے ہم محنت قبول ہوگی محنت کے کرنے والے دیکھے جائیں گے وہ کس یقین سے محنت کرنے والے ہیں اور کس طریقے سے کرنے والے ہیں اور کس کو نمونہ بنا کر کرنے والے ہیں کس نیت سے کرنے والے ہیں اور کس طرح ہمدردی اور خیر خائی سے کرنے والے ہیں نفس کے مجاہدے سے کرنے والے ہیں قربانیوں سے کرنے والے ہیں پہلے ان کی محنتوں کو دیکھا جائے گا اور جن کی محنت اللہ کے یہاں قبول ہوگی اس کی برکت سے انسانوں کا روح تیرا جائے گا دنیا میں بسنے والے انسانوں کا رخرا جائے گا ان کے, ان کے اندر میں جو آج جذبات بھرے ہوئے ہیں اور ابھرتے نظر آتے ہیں کہ مجھے دنیا میں یہ بننا ہے مجھے یہ بننا ہے اللہ پاک ان کے جذبات ہی پھیر, پھیر دیں گے اللہ کے دو انگلیوں کے دل درمیان دل ہے انسانوں کے جائے پھیر مگر وہ کب پھیرتے ہیں جب اس کی محنت وجود میں آ جاتی ہے جس محنت پر دنوں کا پھرنا رکھا ہوا ہے جس محنت پہ دلوں کا پھرنا رکھا ہوا ہے آج ہماری دور دنیا کی طرف ہے ہماری سوچ دنیا کی طرف ہے ہماری فکر دنیا کی طرف ہے ہمارے جسموں کا تھکنا دنیا کے لیے ہے اور اللہ کے ہاں ایسے انسانوں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی قیمتی تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو خالی نہ لٹائے جائے ہاتھ خالی میں لٹائے جائے. میرے عزیز دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں آپ کو یہ محنت دے کر دنیا میں بھیجا ہوا ہے اس امت مسلمہ کو یہ کام دے کر دنیا میں بھیجا ہوا ہے ہم نے دنیا میں جو ہوتا ہوا دیکھا اسی پہ اپنا کام سمجھ لیا زمینداروں نے زمیندارے کو کام سمجھ لیا ملازمت والوں نے ملازمت کو کام سمجھ لیا تجارت والوں نے تجارت کو کام سمجھ لیا غرض جو کچھ دنیا میں ایک انسان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی کی طرف کو ہماری طبیعت میں چل رہی ہیں اور اسی کو ہم اپنا کام سمے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو تقاضے امتحان کے لیے رکھے ہوئے تھے انہیں کوئی اپنا تقاضا بلا رکھا ہے حالانکہ یہ امتحان کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر میں حالات کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے جیسے گرمی اور سردی ہے رات اور دن ہے حالات مطلوب نہیں سے. یہ تو کے لیے اللہ نے ایک نظام انسان پر قائم کیا ہے تو وہی اس سے اس کی ضرورتوں کو اس کو اوپر ہیں وہی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ہمیں تو اس دنیا میں رکھ کر یہ محنت ہوئی ہے کہ پہلے تو اس کے پیدا کرنے والے مالک و خالق کو پہچانا کہ اس کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے اس کا نظام کتنا بڑا اس کی قدرت کتنی بڑی اس کے خزانوں کو کیا کچھ جنہوں نے اتنے پانی بنا دیے اتنا بڑا لمبا چوڑا آسمان بنا دیا چاند بنایا سورج بنایا گرمی بنائی سردی بنائی اور جو زمینوں سے اپے حساب پر اس کا نظام چلا رہا ہے زمینوں پر اور زمینوں سے غلے دے رہا ہے پھل دے رہا ہے پھول دے رہا ہے طرح کے اور کتنا نظام ہے اس کا پانیوں میں کتنی مخلوق ہے ہوا میں کتنی مخلوق ہے زمین پر رینگنے والی کتنی مخلوق ہے آسمانوں پر کتنی مخلوق ہے چاند دو سورج کو لے کے نکلنے والے فرشتے اور انسان کی ہر انسان کی پشپ پر اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس پر پہ اس چانے والے فرشتے کہتے ہیں جب کوئی غلہ زمین سے نکلتا ہے تو ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے پانی کی بوند آتی ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. اور سے جب اس کسی آدمی کے مقدر کا غلہ سے پہنچانا ہوتا ہے تو ہر زرے کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اور فرشتہ اس کی حلق تک لاکر کر لے کر چھوڑ جاتا ہے پھر حلق میں بیٹھا ہوا فرشتہ اللہ سے حکم اجازت دیتا ہے, ہے کہ میں اس کے لیے پرورش کا ذریعہ بنوں ہلاکت کا سامان کا سارا جس کا بنایا ہوا ہے ہم تو اس کی پہچان کی محنت کے لیے دنیا میں آئے اور ساری دنیا میں بھول اس کے لیے کہ مسلمان اپنی محنت پر نہیں رہا اپنے کام پر نہیں رہا اپنی فکر پر نہیں رہا جو اس کو غم ہوتا السلام کی طرح سے اور اس کو فکر ہوتا کہ دنیا میں انسان بھول کے اندر آ گئے اور دھوکے میں پڑ گئے تو ہلاکت میں چلے جائیں گے نقصان و خسارے میں چلے جائیں گے آج کسی کو غمی نہیں ہے تو میرے عزیز دوستو دنیا میں ہم اور آپ جیسے آج اپنے میدان بنا رکھے ہیں کے ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے نہ ہم میں زمینیں بنانے کے لیے آئے نہ مکانات بنانے کے لیے آئے نہ یہاں عمارتیں بنانے کے لیے آئے جائیدادیں بنانے کے لیے آئے نہ یہاں پر ہم اپنے دنیا کے اندر پڑھائی حاصل کرنے کے لیے آئے شان و شوقت قائم کرنے کے لیے آئے یہ تو وہ راستہ ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے جو دنیا میں اپنی حیثیت کو چاہتا ہے اپنی بڑھائی کو قائم کرنا چاہتا ہے اپنی شان و شوقت قائم کرنا چاہتا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے مگر آج جسے کہتے ہیں دنیا میں انسان بھولی کے اندر آیا ہوا ہے اور یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے فکر میں نہیں اپنی سوچ میں نہیں اپنے غم میں نہیں اور اپنی محنت میں نہیں اس محنت کو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی برکت سے اللہ پاک دنیا بھر کے انسانوں کا دھوکہ ختم کر دیتے ہیں اور دنیا بھر میں کفر کرنے والوں کو رخوں کو پھیر دیتے ہیں ان کے جذبات کو بدل دیتے ہیں جو بتوں کو پوجنے والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی, دی اور وہی اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے اور نہ صرف عبادت کرنے والے ہی بنے بلکہ دنیا میں اللہ نے ان کی محنت سے دین کو زندہ کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دین کی طرف متوجہ کیا ہم اور آپ جب اپنے والی محنت کو پہچان کر اور اس کے جذبات پر محنت کرنے والے بنیں گے فکر کرنے والے بنیں گے سوچنے والے بنیں گے اپنے جسموں کو تھکانے والے بنیں گے اپنے اوپر آنے والے حالات کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے سامنے اپنے اللہ کے حکم کو رکھیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں گے آپ نے اللہ کے حکم کو کیسے پورا کیا ہر حال میں گرمی میں،, میں بھی سردی میں بھی میں بھی پیاس میں بھی لوگوں کے قبول کرنے میں بھی لوگوں کے رد کرنے میں بھی لوگوں کے نارواز سلوک کرنے پر بھی آپ اپنی محنت کرتے رہے اور دنیا میں دعوت دیتے رہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے آخرت کی طرف بلاتے رہے آخرت کے نتیجے پر بلاتے رہے کہ وہاں کتنی بڑی جنت ہے انسانوں کے لیے کتنی بڑی جزا ہے انسانوں کے لیے اور جو بھول کر دنیا میں دھوکے کی زندگی گزار کر چلے جائیں گے کے لیے کتنی بڑی سزا ہے تو گویا وہ محنت جو ہے وہ سبب اور ذریعہ ہے انسانوں کا صحیح راستے کی طرف مڑنے کا آج کہتے ہیں کہ لوگ ہماری سنتے نہیں ہیں لوگ ہماری مانتے نہیں ہیں لوگ ہماری سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ سمجھیں گے کہتے ہیں یعنی جن پر محنت ہونی چاہیے تھی امبیال السلام کے جذبات کی طرح سے خیر خائی اور ہمدردی کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ مشکتوں کے ساتھ وہ محنت تو ہم, ہم نے کی نہیں اب لوگ ہماری کیسے سنیں گے السلام کتنی کی کیسی کیسی گھاٹیوں میں سے گزرے ہیں یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا انتخاب کر لیا اور اللہ پاک زبردست مدد فرماتے ہیں اپنے بندے کی جو اس پر محنت کے جذبات لے کر چلتا ہے اور جس کا اس کا فکر بن جاتا ہے اللہ پاک زبردست مدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہدایت کی ہوا چلاتے ہیں لوگوں میں بتوں سے بھی ہدایت ملتی ہے اور وہ راستے جولا دینے والے اور اس کے راستے کو بدل دینے والے تھے وہی ذریعہ ہدایت بن جاتے ہیں پھر وہاں سے ہدایت ملتی مگر یہ کب ملتی ہے جب ہماری محنت اپنے اصولوں پر اپنے ضابطوں پر اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نف کے مجاہدوں پر نیت کے اخلاص پر اور کلمے والے یقین پر ہونے لگتی ہے تو اللہ پاک اندر سے جذبات ہی بدل دیتے ہیں لوگوں تو میرے عزیز دوستو ہمیں اس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے اور بار بار اس کو سنا جاتا ہے کہ ہمارا آج زندگیوں کا جو ماحول بن چکا ہے ہمیں اس ماحول کو بدلنا ہوگا اور اپنی سو فیصد زندگی میں جو ہم نے دنیا کی محنت کو داخل کیا ہوا ہے ہم اس کے لیے نہیں تھے کہ ہم اپنے جذبات اس کے حوالے کرتے اپنی سوچ اپنی فکر سوتے ہوئے بھی یہی فکر ہے اٹھتے ہوئے بھی یہی فکر ہے کہ میری ضرورتوں کا کیا ہوگا یا میرے تقاضوں کا کیا ہوگا میری کاروبار کا میری تجارت کا میری نوکری کا کیا ہوگا ہم اس کے لیے نہیں دنیا میں آئے مسلمان تو کبھی اس کو سوچتا بھی نہیں تھا اس کو کتنا اس کی طرح متوجہ کیا جائے اور کتنا اس سے خوف دلایا جائے کہ تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں میرا پیدا کرنے والا میرا مالک میری ضرورتوں کو جانتا ہے وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس میں میں سارے جو بھی حالات میرے اوپر آئیں گے اس کو برداشت کروں گا اللہ ایسے اس کے مطابق حوصلے بھی دے دیتے کھانے کو نہیں ملا تو کئی کئی دن نہیں ملا بغیر کھائے ہی کام کرتے رہے محنت کرتے رہے صاحب اکرام اللہ تعالی تعالیٰ کی اعتماد یہ کہتی ہے کہ ہم مہاج جنگ کی طرف جا رہے تھے کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ایک کھجور ملا کرتی تھے ہمیں ایک کھجور ایک دن میں ملا کرتی کھانے کے لیے ہمیں کھجور ہی کھاتے تھے اس کی کسر جب پیدا ہوئی جب وہ ملنی بند ہو گئی اور صرف اس کی گٹلی ہی چوستے تھے کھجور کھانے بھی ملنی بھی بند ہو گئی تو اس کی گٹلی چوس کر گزارا کرتے تھے تو ایسوں کی محنت سے انسانوں پہ کہتے رخوں کو پھیر کیا جاتا ہے جو دنیا کی طرف ہی کو سوچتے ہیں دنیا ہی کو مطلوب بنایا ہوا ہے دنیا ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے حالات ہوتے رہتے ہیں اسی میں اپنی جانوں کو قربان کرتے رہتے ہیں جن کے اللہ کے ہاں جا کر پتہ چلے گا کتنی کی پکڑ ہوتی ہے آج دنیا میں اس کو سوچ ہی کوئی نہیں رہا کہتے قتل کر دینے والا اور ایک خودکشی کر لینے والا سیدھے جہنم میں جاتے ہیں اس آخرت کی پکڑ اور آخرت کے نتیجے کسے آج بے خبر ہے ساری اس کی سوچ ہی نہیں ہے کسی کی فکر ہی نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ماحول کے اعتبار سے جتنی دینداری کے اندر ہے وہ اس پر مطمئن ہے اگر اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہے تو اس پر خوش ہے مطمئن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایسی ہے مگر وہ نماز بھی تو ہے کہ نہیں میرے پاس جس پر اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ نماز بھی میرے پاس ہے یا نہیں اور وہ کلمے والا یقین بھی ہے کہ نہیں جس سے اگر اخلاص سے پڑھا جائے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا وہ یقین بھی میرے پاس ہے یا نہیں اور وہ اعمال جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بسے سے ذریعہ اور سامان ہے جو یہ صحیح یقین سے کیے ہوئے ہوں گے جو صحیح طریقے سے کیے ہوئے ہوں گے اور جو صحیح نیت سے کیے ہوئے ہوں گے ایک پہاڑوں جیسے اعمال لے کر پہنچے گا مقبول اعمال ہوں گے اس کے پاس مگر اس نے لوگوں کے حقوق تلب کیے ہوں گے حق تلفی کی ہوئی ہوگی کسی کی جان کا نقصان کسی کے مال کا نقصان اب وہاں وہ پیش ہوگا اللہ کے پاس اور اس کے اس کے قرض لینے والے اس پر آ جائیں گے اور درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہمارا یہ نقصان کیا ہمارے پہ یہ چین لیا اللہ پاک اس کے ان مقبول اعمال کو اس میں تقسیم کرتے رہیں گے ان کے لینے والوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں گے نمازے کوئی لے جائے گا حج کوئی لے جائے گا روزہ کوئی ہو جائے گا, وہاں آخرت میں مطالبہ کرنے والے اور دعوی کرنے والے اس کے موجود ہوں گے پھر اللہ باغ میں جو ان کے گناہ ہے وہ اس کے اوپر ڈالتا چلے جائیں گے جہاں تک جو اپنے ساتھ ایک بڑی یعنی گڈڑی لے گیا تھا امال کی بھر کر وہ وہاں جا کر امال سارے اس کے چلے جائیں گے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اور گناہ اور نافرمانی اس کے اوپر آ جائیں گی اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو دنیا میں امال تو لے کے جا رہا ہے مگر بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی طلب کرتا جا رہا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج انسانوں کا رخ ہی نہیں پھرا ہوا ہے اس کی طرف اور یہ دین کا آنا انسانوں کی طلب پر ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں آیا یہ اندر سے نکلا ہوا ہے دل پھرتا ہے پہلے اور اندر میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ سے کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے اپنے مالک اور خالق سے مانگا جاتا ہے اس بات کو کیا اللہ تو مجھے اپنے حکموں پر چلا اپنی مرضیات پر چلا اور اپنے راضی ہونے والے طریقوں پر چلا جس کے اندر میں یہ بےچینی آئے گی دین پر چلنے کی توفیق اسی کو ملے گی اسی کی طرف اللہ کا حکم آئے گا اور اسی کو اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق ملے گی ورنہ تو آدمی جھٹکتا رہتا ہے جائے اس کتنی وعیدیں اسے بتا دی جائے کتنا اس کو ڈرا دیا جائے اور کتنا اس کو پریشان کر دیا جائے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کرے گا تیرے اوپر یہ بال آ جائے گا تیرے اوپر یہ پکڑ آ جائے گی اور تیرے اوپر یہ نقصان آ جائے گا مگر وہ متوجی نہیں ہوتا اللہ کو حکم کے حکم کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتا دعوت کی برکت سے انسانوں کے اندر سے قلوب پھرے جاتے ہیں رے جاتے ہیں دل پلٹے جاتے ہیں جذبات بدلے جاتے ہیں سوچ اور فکر بدلی جاتی ہے اور اس کے ان کے اندر میں دین کی بھوک اور طلب پیدا ہوتی ہے دعوت اتنی زبردست چیز ہے اور اندی علیہ السلام والی محنت اتنی زبردست نتیجہ رکھتی ہے کہ انسانوں کے فکر ہی بدل جاتے ہیں سوچ ہی بدل جاتی ہے جذبات ہی بدل جاتے ہیں پھر اس کے مطابق اللہ پاک کی طرف جب یہ متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کے احکامات ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو پورا کر کے یہ اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں اور اس کی برکت سے دنیا میں اطمینان راحت سکون عزت ان کو حاصل ہوتی ہے جو آج سارے سامان اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں دنیا میں عزت ملے گی راحت ملے گی سکون ملے گا چین ملے گا حالانکہ یہ کبھی ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا قیامت تک ان شکلوں میں رکھا وہ ہی نہیں ہے کہ مال و دولت میں نہیں ہے اور دنیا کی جائیدادوں میں نہیں ہے دنیا کے عہدوں میں نہیں ہے دنیا کی حکومتوں میں نہیں ہے زمینوں میں نہیں ہے اضمینان چین اور سکون اس میں ہے ہی نہیں جیسے فقیر درویش کہتے ہیں کہ وہ جو اطمینان اور چین اور راحت اور عزت کو حاصل کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر وہ عزت تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے ایک فقیر درویش جس کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا اور جس کے پاس کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ, یہ راحت اور عزت تو ہمارے پاس ہے جس کے لیے دنیا میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو فوجے لے کر ہمارے اوپر چڑھائی دیں اس کو لینے کے لیے مگر یہ راحت اور عزت اور سکون الزت دنیا میں وہ اس فوجوں کے ذریعے سے لے نہیں سکتے وہ تو اپنے راستے سے ہی ملے گی تو میرے عزیز دوستو ساری بنی دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے ہمارے اوپر پورا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے پورا دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کیا ہوا ہے ایک ایک اللہ اور رب العزت کے یہاں پوچھا جائے گا اور ایک ایک ذمہ داری ہے اس بات کی کہ حضور والے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے دنیا میں پہنچانے کے لیے اس کی محنت کرے محنت کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وساتت سے ملا ہوا ہے وہی طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اور قیامت تک کے لیے نمونہ ہے وہ جو صحیح چلنے والے یقین کے ساتھ اور نمونے والی محنت پر نیت کے اخلاص سے نفس کے مجاہدے کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اس کے اثرات دنیا بھر میں قائم کریں گے اور دنیا کا کفر ختم کریں گے دنیا میں کفر تو ہے ہی اس وجہ سے کہ حق کی محنت نہیں رہی دنیا میں مسلمان اپنی محنت پر نہیں رہا اپنے کام پر نہیں رہا اپنے غم اور اپنے فکر پر نہیں رہا آج مسلمان تو اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے جو آج کفر نے دنیا میں چالو کر رکھا ہے کفر کرنے والوں نے جو راستہ دنیا میں چالو کیا ہوا ہے مسلمان بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھی ملکو مال کے نقشوں کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی میں اپنی کامیابیاں سمجھ رہا ہے ملکو مال کے نقشوں کی حیثیت کیا ہے یہ نہ پہلے باقی رکھے گئے نہ آج رکھے جائیں گے ان کے لیے تو وہ راستہ جو ہمیں چلنے کے لیے دیا ہوا ہے جب وہ راستہ چلیں گے تو اللہ پاک نے ان کو تو ختم کرنا ہی ہے دنیا میں یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں اللہ پاک دنیا میں دین کو غالب کریں گے دین کو دنیا میں چمکائیں گے دین کو دنیا میں چلائیں گے ہم اور آپ اس کا سبب ذریعہ بن جائیں گے مسلمان کو اللہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت دے کر بھیجا ہوا ہے جب یہ اس محنت کو پہچان کر اس کے فکر کرنے والا اس پر اپنے باقی تقاضوں کو پیچھے کرنے والا اور اپنے جسموں کو اس کے لیے تھکانے والا بنے گا اللہ پاک یقیناً اس کے اثرات دنیا میں قائم کریں گے اور یہ دنیا میں جتنی تفری نظر آ رہی ہے بے چینی بے قراری نظر آ رہی ہے یہ اس محنت ہی کا نتیجہ ہے جب صحیح محنت وجود میں آتی ہے تو بادل کے سارے نقشے میں گرم برم ہو جاتے ہیں اور بےتمینانی اس میں آ جاتی ہے اس لیے کہ وہ کوئی آدمی اپنا راستہ چھوڑتا نہیں جب تک اس راستے کی ناکامی کو نہیں دیکھ لیتا تجارت والے اپنی تجارتوں کو بدلتے نہیں جب تک اس کی ناکامی ان کے سامنے نہیں آتی زراعت والے اپنی محنت کو چھوڑتے نہیں جب تک زراعت کے راستے کی ناکامی ان کے سامنے نہیں آتی حکومت والے اپنے راستے کو بدلتے نہیں جب تک اس کے راستے کی ناکامی نہیں دیکھتے تو میرے عزیز دوستو اللہ پاک جب صحیح راستے کی محنت وجود میں آتی ہے اور دنیا میں اس کو بڑھا بڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کیا قبول ہوتی ہے اور دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں تو پھر جتنے بادل نقشے ہوتے ہیں اس میں بے دمینا نہیں پیدا ہوتی ہے اور اس میں جسے کہتے ہیں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے نتیجے کے اعتبار سے وہ نتیجے تو اس میں نہیں نکلتے جو متوقع ہوتے ہیں انسانوں کو بڑے بڑے کاروباری منصوبے ہیں مگر اس میں نہ امن رہا نہ اطیت رہی نہ راحت رہی نہ سکون رہا نہ عزت رہی اور بڑے بڑے دنیا کے مال کے لکش موجود ہیں اور بے چینی ہے بے کراری ہے بے اطمینانی ہے خوف ہے اور ظلم ہے نہ انصافی ہے یہ ساری پریشانیوں تو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ تم اپنا راستہ چھوڑے ہوئے ہو اپنی منزل کو سمجھو اپنے راستے کو سمجھو اپنی محنت کو سمجھو دنیا میں ہم اس کے لیے آئے ہی نہیں تھے جس کو آج اپنی محنت کا میدان بنا رکھا ہے مگر میرے عزیز دوستو ہمیں آپ کو اپنی والی محنت کا ماحول دنیا میں قائم کرنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو اسپور کر کے کسی لے گئے آج ہم نے اسے اپنی محنت ہی نہیں بنایا ہوا اس کو اپنا فکر ہی نہیں بنایا ہوا نہ اس کے لیے کوئی سوچ ہے نہ اس کے لیے کوئی فکر ہے نہ اس کے لیے جسموں کا تھکنا ہے نہ راتوں کا جاگنا ہے نہ دنوں کو ٹھوکریں کھانا ہے وہ تو ایک راستہ چلا ہوا ہمارے سامنے ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے موازمہ مکہ معظمہ سے قربانیاں کرتے کرتے مدینہ ملورہ میں اس حال میں پہنچ گئے کہ آپ کو جسم پر پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا جو مکے کے رہائشوں میں سے تھے جسم پر پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں تشریف فرما ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پوچھو آپ کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جبر پہچانتا یہ تو ابو بکر ہیں ابو بکر صدیق ہیں فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو وہ اس حال پر خوش ہیں کیا آج ان کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے کاٹ پہنے تیرتے ہیں وہ اس حال پر خوش ہیں اللہ نے سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ اس سے پوچھو اپنے اس حال پر خوش ہیں جب ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت البو کے صدیق کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور یہ پوچھتے ہیں اپنے حال پر خوش ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے تو میرے عزیز دوستو ہمیں اپنی محنتوں کو بدلنا ہوگا اپنی فکروں کو بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے جسم کے استعمال کو بدلنا ہوگا کہ ایک آدمی دنیا ہی میں سب کچھ ہم لگائے بیٹھا ہوا ہے اور جسم بھی اسی میں لگا رہا ہے سوچ فکر اسی میں لگا رہا ہے اور بھیجا ہوا اس کے لیے تھا کہ دنیا بھر کے کفر کو دیکھنا ہے دنیا میں جو کفر پھیلا ہوا ہے اس کو اللہ نے تمہاری محنت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جیسے ذمہ دار کو اس کی غلے غلے کی محنت کرنی پڑتی ہے اور ذمہ دار کی محنت سے غلے لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہیں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ نے جس محنت کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے ہدایت اس کے راستے سے گھروں میں پہنچتی ہے ایسے بھولے بڑھ کے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے جن کے ہدایت حاصل ہونے کے لیے ہی نہیں ہوتے کہ ہمیں بھی ہدایت مل جائے اللہ پاک محنت کے کرنے والوں کی محنت پر ایسے راضی ہوتے ہیں کہ قسمیں کھانے والوں کو بھی ہدایت دے دیتے جو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیتے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اندر بھی یہ جذبات ہونے چاہیے کہ ہم ذریعہ بن جائیں دنیا بھر میں اسلام کے زندہ ہونے کا اور ماحول کے بدلنے کا اور انسانوں کی طلب اور سوچ اور فکر کے بدل جانے کا ہمارا سوچ ہی بدل جائے فکر ہی بدل جائے جذبات ہی بدل جائے ہم جو رہے روز نئے سے نئی سواری کو چاہتے ہیں نئے سنے مکان کو چاہتے ہیں نئے سر لباس, لباس کو چاہتے ہیں ہمارے جذبات ہی بدل جائے اور ہمارا یہ غم بن جائے کہ ایک مسلمان بھی جہنم میں ن... ایک انسان بھی دنیا کا جہنم میں نہ چلا جائے اللہ کو ہدایت دے اور یہ دین پر آ جائیں دین پھر ہارے کو ان کی طلب پر ملے گا جتنا جو متوجہ ہوگا اللہ کی طرف اس میں بھوک آئے گی پیاس آئے گی طلب آئے گی بےچینی آئے گی مانگے گا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے اپنے دین پر چلا اپنے حکموں پر چلا اپنی مرضیات پر چلا اپنے راضی ہونے والے عملوں پر چلا یہ اندر میں بھوک اٹھتی ہے جس پر اللہ پاک کی طرف سے توقیق ملتی ہے جس دین کو آج ہم باہر سے مسلط کرنا ہیں, یہ تو سے چیز ہے. اندر میں اس کی بے چینی اور بے قراری ہوگی اور وہ محنت کی تو محنت کے صدقے سے ہوگی اور پھر یہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کے اثرات سے نہیں چلے گا اللہ کی عظمت کے اللہ کی بڑائی کے اثرات سے چلے گا اللہ باد حکموں کے تاثر سے چلے گا آج تو ملک و مال کے تاثر سے چل رہا ہے پھر یہ اللہ کے حکموں کے تاثر سے چلے گا ملک و مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں جب یہ مٹی سے زیادہ بے حیثیت اور بے قیمت ہے تو پھر اس کے اثرات سے نہیں چلے گا اس کے جذبات سے نہیں چلے گا اس کے غم اور اس کے فکر میں نہیں کھلے گا یہ جب اللہ کے عظمت و بڑائی جلو میں آ جائے گی پھر اللہ کی بھلائی اور ان حکموں کی بھڑائی کے عظمت کے سامنے بھی چکے گا اور ان کے عطاط کرے گا ان کی فرما بزاری کرے گا ان کو پورا کرے گا اللہ پاک مجھے بھی اس کی توقع عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس کے لیے زیادہ زیادہ حوصلے عطا فرمائیں اور زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں قربانیوں کے پیش کرنے جذبات پیدا نماز کی تیاری فرما لے نماز کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا اس پر آپ اپنے ناموں کو پیش فرمائیں گے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات آٹھ